الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إليه قابل احترام فضيلة الشيخ مختارة والمدني حفظ الله مجلس میں موجود موختر اہل علم متعین میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام آبوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں آپ کے تاکید حکم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی افراد کو اور کبھی صحابہ کو مجموعی طور پر جن کا حکم دیا جن چیزوں کی وصیت کی ایسی تقریباً بیس حدیثیں ان کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں ان حدیثوں کا مطالعہ ضروری اس لیے ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت اہم چیز دین کی ہو اور اس کو جانے بغیر ہم زندگی گزاریں اور نقصان اور ہلاکت کا شکار ہوں یہ بہت بڑی خیر ہو جس کی تاکید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو اور وہ خیر ہم سے رہ جائے صرف اس وجہ سے کہ ہم اس کو نہیں جانتے لہذا عام احادیث بلکہ تمام احادیث کی رعایت ضروری ہے جس آدمی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات پہنچے چاہے آپ کا قول ہو آپ کا عمل ہو آپ کی ترغیب ہو یا آپ کا حکم ہو ایک مسلمان کو اس کی خاص رعایت کرنی چاہیے وہ کسی اور کی بات کی طرح نہیں ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے لیکن ان تمام باتوں میں ایسی باتیں جو جتا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ان کا خاص اہتمام کرنا خیال رکھنا اور اپنی زندگی میں کرنے کے کاموں کو لانا اور بچنے کے کاموں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے کل کے درس میں ہم نے توقیف کا اہتمام تقوا تقوی میں خلل کی وجہ سے کسی غلطی میں مبتلا ہونے کے بعد اس کی بھرپائی اور اسی طرح سے دین پر مداومت کے ساتھ استقامت اور آخر میں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا جو انسان کی پوری زندگی کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں یہ پانچ چیزیں کل کے درس میں ہم نے ایسی دو حدیثیں دیکھی رضی اللہ کالن سے مروی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان کے مطالبے پر ان کو وصیت کی تھی جس سے معلوم ہوا کہ اہل علم سے خصوصی طور پر ایک انسان کو مطالبہ بھی کرنا چاہیے کہ مجھ کو کچھ وصیت کیجیے اور صحابہ کا یہ مزاج آج ہم دیکھیں گے ایک ایسی حدیث اور اس سے آگے بھی احادیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجبے میں اپنی طرف سے کچھ خاص باتوں کی وصیت اور یہ حدیثیں خصوصاً پہلی دو حدیثیں دوسری اور تیسری حدیث منحج سے چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے ہو دو بڑے انحراف جو اس دور میں پائے جاتے ہیں ان دونوں سے بچنے کے لیے ان کا جاننا اور ان کی رعایت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے آئیے دیکھتے ہوں دو حدیثیں کیا ہیں دوسری کی حدیث ارباز ابن ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے حدیث کے الفاظ ہیں عن ابن ارباد مثار ارباد کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ صبح کی نماز تھی پھر نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہم کو ایک واز کیا ایسا واز جو بہت ہی بلیر تھا الفاظ کے انتخاب کے اعتبار سے اور دلوں کی گہرائی تک پہنچنے کے اعتبار سے جس بلاغت کماں درجے کی تھی اس کا اثر کیا ہوا غرف منحل ع وجی رتمن القلوب اس کا اثر یہ ہوا کہ ہماری آنکھیں بہ پڑی ہماری آنکھیں اشک بار ہو گئی ہم رونے لگے وہ وجی رقمی اور ہمارے دل کانپ گئے دہل گئے دلوں پر اثر ہوا ایسا اثر ہوا کہ اس سے ہم رو پڑے فقال فقالیا رسول اللہ کا تم وائیں کہنے والا اس نے کہا اللہ کے رسول ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ اس شخص کا واگ ہے جو ودا ہوتا ہے جو کسی سے جدا ہو رہا ہو اور جا رہا ہو کہیں جاتے وقت جتا کے بہت دل کی گہرائیوں کے ساتھ اہم ترین باتوں کی وصیت کوئی کرتا ہے معلوم نہیں ملاقات کو یا نہ ہو اور شاید نہ ہو تو ایسا آدمی اس طرح سے جتا کر بات کرتا ہے وسیل کرتا ہے خصوصاً اپنے چاہنے والوں کو جس سے اس کو محبت ہوتی ہے تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بات سے ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ الوداعی واضح فما داتا دا تو آپ ہمیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جن کی تاکید آپ ان کو کرنا چاہتے ہیں میں تمہیں اللہ کے تقوا کی وصیت کرتا ہوں اور سننے اور, ماننے کی سننے اور فرما برداری کرنے کی چاہے تمہارے اوپر ایک حبشی غلام ہی امیر قرار دیا جائے امیر بنایا جائے کو سیارتی رو اس لیے کہ جو شخص میرے بعد مزید جی گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا علیہ کم تو تمہارے لیے میری سنت, میری سنت ہے میری سنت کی پیروی تم پر لازم ہے اور میرے ہدایت یافتہ خلف راشدین کی سنت کی پیروی تمستک و بہا و آبد اسے مضبوطی سے پکڑے رہو تھامے رہو اور اپنی ڈاڑوں سے پکڑ لو وہ اور خبردار نئی نئی چیزوں سے دین میں نئی نئی چیزوں سے بچو ان محدتا اس لیے کہ ہر نئی چیز بدایت ہے وہ کل بدایت اور ہر بدایت گمراہی اس حدیث کو امام احمد ترمدی ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور سنن ابی داود میں حدیث نمبر چار ہزار چھ سو سات پر یہ حدیث موجود ہے اور شیخ الاوانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اس حدیث میں کیا باتیں دو انحراف سماج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے اور وہ پڑھتے گئے اور اس دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو برائیاں موجود ہیں اور ان دو برائیوں سے انسان کے دین اور سماج دونوں کو نقصان ہوتا ہے دینی اعتبار سے منہجی اعتبار سے بھی انسان کو نقصان ہوتا ہے کہ زندگی کا ڈھانچہ بگڑ جاتا ہے صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے انسان غلط راستے پر چلتا ہے اس کو صحیح سمجھتے ہوئے دینی اعتبار سے اور دوسری برائی یہ ہے کہ ایک انسان سماج میں ماتحتی چھوڑ کے بغاوت کا راستہ اپناتا ہے جس سے نصیب صرف دین کا نقصان ہوتا ہے آخرت کا نقصان ہوتا ہے بلکہ دنیوی اعتبار سے جان مال کا بھی نقصان ہوتا ہے آگے بھی خدیث اسی بات سے آئے گی تو ان دو چیزوں سے سماج کو ہمیشہ سے نقصان ہوا ہے منہجی بگاڑ دین کے فہم میں دینی اعمال کے کرنے کے لیے اصول بنانے میں اصول اختیار کرنے میں صحیح غلط کی تمیز میں غلطی اور دوسری چیز سیاسی معاملات میں انحراب دینی معاملات میں انحراب سیاسی معاملات میں انحراب آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ہم کو پڑھائی جس کے کہ بعض روایتوں میں آیا ایک نماز ہم کو پڑھائی اور اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ایک بلاغت والا ہم کو واضح معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد وقتاً فوقتاً اگر ضرورت ہو تو اس میں لوگوں کو واضح نصیحت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے چاہے اوپر کی نماز ایسا واضح تھا ذرا اس سے ہماری آ اشکبار ہو گئی رونے لگے ہم اور ہمارے دل دہل گئے اس سے دونوں طرف سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کلام ایسا ہو کہ دل پر اثر کرے دوسرے یہ کہ دل بھی سننے کے لیے ایسا بیٹھے کہ اثر لینے کا مزاج ہو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو معمولی سمجھ کر نہیں سنتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا کہ آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے وضو کے قطرے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے ایسی عقیدت ایسی محبت ایسی تعظیم ایسا احترام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تھا تو جب آپ کے وضو کے قطروں کے ساتھ ان کا معاملہ تھا تو آپ کی زبان سے نکلنے والی موتیوں جیسی باتوں کے ساتھ ان کا کیسا معاملہ رہے گا وہ آپ کی ہر بات کو توجہ کے ساتھ سنتے اور اپنے دلوں تک اس کو جانے کے لیے دل کے دروازے کھول دیتے ہیں یہ لینے کا مزاج ہوتا ہے جس سے اثر پیدا ہوتا ہے محض بولنے والے کی صلاحیت اور اس کے دل سے نکلنے والی بات نہیں بلکہ اس بات کے دل میں داخل ہونے کے لیے سننے والے کا بھی مزاج ہونا ضروری ہے آج ہم دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں بعض اوقات ہم غفلت کی حالت میں بیٹھتے ہیں کوئی اپنے موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے کوئی خطاب کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کوئی اور اس کے پاس مشغلہ ہوتا ہے اس میں جانا ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات معلوم ہوتی ہے تو دل میں ایک اعتبار سے کرار ہوتی ہے کیونکہ تکرار کی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ نہیں سنے اس کو انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو دین کی بات سننے کے لیے کھلا رکھے اور اس میں طلب ہو اثر لینے کا مزاج ہو بات کی عظمت دل میں اگر بات کی عظمت ہو تو دل میں اثر پیدا ہوتا ہے جس قدر تعظیم ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اسی قدر دل پر اس کا اثر ہوگا دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جس کی بات ہم احترام جس کا کرتے ہیں اس کی بات کا اثر ہوتا ہے لہذا اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ہمیشہ دل میں تعظیم اور عظمت ہونا چاہیے اس کو عام لوگوں کی بات کی طرح نہ سمجھا جائے چاہے عام آدمی بول رہا یہ اہم بات یاد رکھنا ضروری ہے عام آدمی بھی اگر بولے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمارے سامنے پیش کرے ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے آیت پڑی جا رہی ہے حدیث بیان کی جا رہی ہے لہذا صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اثر لیتے تھے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ کا انحا رہی اللہ کے رسول ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسی ودا ہونے والے کی بات ہے اس کا واضح ہے آپ ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جدائی کا وقت آ ایسا لگتا ہے تو جب ایسا واقعی ہے تو کیا بات ہے جو آپ خاص طور سے جس کی تعقید ہم کو کرنا چاہتے ہیں آپ نے اتنی بلاغت کے ساتھ دل سے ایسی بات کہیے کہ ہمارے دلوں پر اس کا اتنا اثر ہو گیا کہ آنکھیں بہری تو آپ کیا بولنا چاہتے ہیں آپ کیا حکم دینا چاہتے ہیں بتائیے ہم کو حکم دیجیے خصوصی تاکیب کیجیے وسیع کیجیے ہمیں آپ کس چیز کا خصوصی حکم دینا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا بتقو میں تمہیں اللہ کے تقوا کی وسیعت کرتا ہوں اس سے ہوا سب سے اہم چیز دین میں تقواہ ہے دین میں سب سے اہم چیز تقویٰ ہے تقویٰ میں تین چیزیں علماء نے ذکر کی تین چیزوں کے مجموعے کا نام تقویٰ ہوتا ہے ایک اللہ کا خوف دو اللہ کو ناراض کی کرنے والی چیزوں سے بچنا گناہوں سے بچنا اور تین اللہ کے حکموں کو پورا کرنا عام طور سے تصور یہ ہے تقوا حرام سے بچنے کا نام ہے گناؤ سے بچنے کا نام ہے جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جاؤ تخوا بلا کہ بھی تقوا ہے لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنا بھی تقوا ہے جن چیزوں کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ان کو پورا کرنا وہ بھی تقوا ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا دا لکھل کتاب الفیلین یہ قرآن یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے کتاب العیب وفیقل متقین یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے لیکن جب متقین کا تعارف کرایا تو کا اللہ امار جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق کے طور پر عطا کیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں تو مورات کو بیان کیا کرنے کے کاموں کا تذکرہ کیا کہ یہ فرائض کو ادا کرتے ہیں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور مال میں سے زکات بھی ادا کرتے ہیں اور صدقات بھی دیتے ہیں انفاق کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ ممنوعات کا ذکر نہیں ہو رہا یہاں پر کرنے کے کام بیان کیے جا رہے ہیں تو معلوم ہو کہ تقوا میں یہ بھی آتا ہے انسان اللہ کے حکموں کو پورا کرے تو کل ملا کے تین چیزیں اللہ کا خوف بھلائی کا جس کا حکم دیا گیا ہے اس کا اہتمام اور برائی جس سے منع کیا گیا ہے اس سے اجتنا لیکن ان دونوں چیزوں میں اصل جو ہے یہ خوف ہے اور بچنے کا مزاج ہے اس لیے کہ تباہ کو جو لفظ آیا ہے وہ وقا سے ہے بچنا بچانا وقاء یوم اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن کے شر سے بچا لیا تو اس میں بچنے کا مامزہ پایا جاتا ہے اور بچنے کے لیے انسان خوف جس چیز سے کھاتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے سانپ نکل آئے ڈس لے گا نقصان ہوگا ڈر دور ہوتا ہے آگ ہے الیکٹریسٹی ہے کرنٹ لگ جائے گا شوق لگے گا زخم ہو جائے گا خود بھی بچتا ہے اپنے اقریبا کو بھی سب کو بچاتا ہے تو تقوا میں اصل بچنے کا مزاج ہے جو خوف کی بنیاد پر ہو تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے خوف سے برے انجام سے ڈر کے انسان ایسے تمام کاموں سے بچے جو انسان کو اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا مستحق بناتے ہیں دنیا میں یہ آ اللہ کے خوف سے بچنا لوگوں کے خوف سے نہیں وہ تقوا نہیں ہے ایک انسان گناہ چوری کرنے والا ہو لیکن اس کی نظر پڑ جائے سی سی ٹی وی لگا کے خوف سے نہیں رکا ان لوگوں کے حکومت کے سی سی ٹی وی کے خوف سے رک گیا یہ تقوی نہیں ہے تقوی ہے کہ اللہ کی خاطر آگ میں رکی منخشی بالغیب اسی لیے بعض علماء نے یؤمنون بالغیب کے ضمن میں اس عادت کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی سے بن دیکھے ڈرنا وہ اللہ کو دیکھتا نہیں ہے لیکن جانتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس بات پر قادر ہے کہ اس کو سزا دے سکتا ہے تو اللہ سے بن دیکھے ڈرنا وہ علی من خواب اور مقام رب ہی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا قیامت کے دن جواب دہی کا احساس لے کر زندگی میں جیتا رہا برائیوں سے بچتا رہا دو دو جنتیں اس کے لیے یہ ڈر زندگی میں ہو. تو تقوا میں اصل یہ جو ساری زندگی پر چھا جائے تو انسان پھر کرنے کے کام کرتا ہے تاکہ اللہ ناراض نہ ہو چھوڑ دیا تو ناراض ہوگا اور برائیوں سے بچتا ہے تاکہ اللہ ناراض نہ ہو کہ میں برائیاں کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا بچتا ہے برائیوں سے تو اللہ کے خوف سے کرنے کے کام کرنا اور بچنے کے کاموں سے بچنا اس کا نام تقوی ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے ہو پھر اللہ کے خوف میں آخرت کا خوف بھی شامل ہے اس لیے کہ آخرت میں اپنے آپ عذاب نہیں ہوگا اللہ کی وجہ سے ہوگا کہ کوئی آدمی جہنم سے ڈر کے اگر برائیوں سے بچتا ہے تو یہ بھی تقوا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہی جہنم میں ڈالنے والا ہے اسی کے فیصلے کے بعد آدمی جائے گا تو یہاں معلوم ہوا کہ سب سے پہلی چیز اوسے کمبے تقو اللہ, اللہ سے ڈرو یہ خوف زندگی سے نکل جائے تو آدمی اور پھر کوئی حرام حرام نہیں رہتا ہے پھر آدمی ہر برائی کرنے لگتا ہے چیل کوے کی طرح برائیوں کی طرف دوڑنے لگتا ہے تو ایک انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی میں اس بات کا لحاظ رکھے کہ اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے وہ دل جو اللہ کے خوف سے آ ہو ایسی زندگی میں برائیاں گھونسلا بنا لیتی ہیں شیطان ایت انسان کو اس کے گلے میں لگام ڈال کے جہاں چاہے لے جاتا ہے یہ اللہ کا خوف ہے اور انجام کا خوف ہے جو ایک انسان کو برائیوں سے روکتا ہے یہ زندگی میں ہونا چاہیے ایک آدمی جانتا ہے ٹریفک سگنل توڑنے پر کیا ہے جہاں کیمرہ لگا ہے فوراً حساب سے چلاتا ہے منمانی نہیں کرتا ہے کیوں ایسا وہ اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے لہذا انجام کو سامنے رکھنا اعمال کی اصلاح کے لیے بنیادی ذریعہ ہے یقینی اس کے لیے کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے تو کہا کہ اسی کنبر تک اللہ معلوم ہوا کہ مومن ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے وہ ایمان لانے کے بعد میں بے فکر نہیں ہوتا ہے بلکہ ذمہ داری کا احساس اور بڑھ جاتا ہے محاسبے کا احساس اور بڑھ جاتا ہے جو آخرت کو مانتا نہیں اللہ کو مانتا نہیں وہ کس کو حساب دے گا اس کو کس کا ڈر لیکن جو آدمی اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کے دن کو مانتا ہے جو ہر نماز میں پڑھتا ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک وہ انسان اپنے مالک سے آزاد ہو کر زندگی گزارے اور بدلے سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اپنے مالک کو یاد رکھنا اور بدلے کے دن کو یاد رکھنا اور جواب دہی کا احساس انسان کو صحیح کرتا ہے تو یہ پہلی چیز ہے جو زندگی میں آنا چاہیے اس لیے آپ نے اور علماء ہمیشہ آپ دیکھیں جب بھی کسی کو وصیت کرتے ہیں اسی سنت کے اعتبار سے آیت بھی آپ نے پڑھی اللہ نے اہل کتاب کو اور اسی طرح سے اس امت کو بھی اہل ایمان کو بھی وسیعت کی علی اللہ اللہ سے ڈرو تو یہ بہت اہم چیز ہے تو آپ نے بھی سب سے پہلے تقوی کی وصیت کی اس لیے کہ سارے بات کی انسٹرکشن ساری ہدایات ان کا کوئی فائدہ نہیں اگر آدمی وہ ڈر ہی نہ ہو یہ ڈر ہے جو انسان کو کرنے کا کام کرواتا ہے اور بچنے کی چیزوں سے بچاتا ہے پھر کہا وہ سم اوقات آتی ہوا ان اور میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں سننے اور فرما برداری کرنے کی چاہے تم پر ایک حبشی غلام کو امیر بنایا جائے تمہارے اوپر ایک حبشی غلام حبشی بھی ہے غلام بھی ہے تو غلام ہے یہ ہم اس کی ہم مانے یہ حبشی ہے عرب نہیں ہے اس کی ہم مانے یہ عربوں سے خطاب ہو رہا ہے صحابہ سے کتاب ہو رہا ہے تم پر اگر کسی حبشی غلام کو بھی سفر میں حبر میں ذمہ دار بنایا جائے امیر بنایا جائے تم کو اس کی بات سننا ہے اور جو کچھ وہ کہے اس کی بات تم کو ماننا ہے اور اس کی فرما برداری تم کو کرنا ہے ماں کہتی کا مزاج مسلمان میں ہونا چاہیے اس کے اوپر جو بھی ذمہ دار بنے اس کی اس کے حسب و نصب کو اس کی حیثیت کو نہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ اس کو ہم پر ذمہ دار بنا گیا ہے یہ مزاج اگر انسان میں ہو تو اجتماعیت مسلمانوں کی برقرار رہتی ہے یہ بہت اہم چیز ہے جو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہجی معاملے سے بھی پہلے بیان کیا یہ سیاسی معاملہ ہے معتی کا معاملہ اس تعلق سے ایک اور حدیث ہے جو اس کی مزید وضاحت کرتی ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ یہ مزاج ختم ہونے کی وجہ سے کئی مسلم حکومتوں میں نوجوانوں کا ایک طبقہ ہے جو بغاوت پر آمادہ ہے حکام کے خلاف بغاوت کرنا بعض لوگ جب یہ سنتے ہیں علماء کو بولتے ہوئے اس پر حاکم کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہیے فوراً شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے ان کو کچھ ملتا ہے کیا یہ کیوں اور حکام کی تعین میں بولتے ہیں جہالت انسان کی دشمن ہے اور جہالت کے نتیجے میں انسان بدگمانیاں کرنے لگتا ہے قلحل یسین اول لدین اللہ نمون ان نما قدر کریے وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے جوڑ ہی نہیں دونوں کا لامی محرومی کا سبب بنتی ہے بلکہ ہلاکت کا بلکہ لا علمی اور کم عقلی کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تیری عقل نہیں چل رہی ہے تو نہیں سمجھ پایا کوئی سمجھا رہا ہے تو وہ بھی نہیں مانتا ان نمائ تر نصیحت تو وہی لیتے ہیں جو عقل والے ایک کم عقل آدمی بے وقوف آدمی اس کو سمجھانے والا جب سمجھاتا ہے اللہ کے بندے ایسا مت کر آپ کو نہیں سمجھتا آپ کو نہیں سمجھتا اس سمجھانے والے کے عقل پر تو لگاتا ہے کہ آپ کے پاس سمجھ نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ خود کا عقل ہے عقل من کو اشارہ کافی ہوتا ہے لیکن بیوقوف آدمی کو سمجھاتے رہیے وہ آپ ہی کو غلط بتاتا رہے گا یہی حال ان نوجوانوں کا ہوتا ہے جن کے ذہنوں میں حکومت علاحیہ کا قیام اور اچھا نظام اسلامی نظام کا قیام اس طرح کی نورانی پردے ان کی آنکھوں پہ پڑے ہوتے بدل لو اس نظام کو نیا نظام لے آؤ حکومت غلط ہے حاکم غلط ہے بدلو اس کو ریولوشن لاؤ فرانس میں کیسے ہوا کھلا ملک میں جرمنی میں کیسے ہوا کھلا ملک میں ہوا ہم بھی ایسی کریں گے ان کا مصدر اکثر مغربی قومی ہوتا ہے کتاب و سنت نہیں وہ سارے انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دنیا میں دوسری قوموں کے لوگ ہیں ان کے موٹو لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں علماء بولتے ہیں سا نہیں کرنا چاہیے آپ ڈرتے ہیں آپ اس دل ہیں آپ حکومت کے خریدے ہوئے غلام ہو آپ کو چٹھی وہاں سے آتی وہی پڑھ کے سناتے ہو ہاں آپ وہی سے خطبہ آتا ہے وہی وہ دیتے ہو یہ سمجھ نہیں پاتے دین کا علم اگر انسان کے پاس نہ ہو تو عقل بھی اندھی ہوتی ہے دو چیزیں ضروری ہیں ایک انسان کے پاس عقل ہو اور دوسری ایک انسان کے پاس علم ہو دین کا علم نور ایک انسان اگر اس کے پاس آنکھیں ہی نہ آ کتنا بھی اجالا وہ دکھائی نہیں دے گا اس کے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں دوسرا انسان وہ ہے کہ آنکھیں ہیں چشمے والی بھی نہیں ہیں لیکن اندھیرا سایا ہوا ہے آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے اس کا عقل مند ہونا اس کے کچھ کام نہیں آتا ہے اگر ربانی نور اس کے پاس بینائی ہو لیکن خارجی نور نہ ہو اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم نہ ہو اس کے پاس ایسا آدمی سوچتا ہے لیکن ٹھو کر کھاتا ہے وہ آلی بھی رکھے تو دکھتا نہیں ہے بند کرنا کھولنا اس کے لیے برابر ہے لہذا ضروری ہے کہ ایک انسان اپنی عقل پر اعتماد نہ کرے اپنے فہم پر اعتماد نہ کرے بلکہ نبوی علم اور علم کی طرف رجوع کرے علما بتاتے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور کام کے خلاف بغاوت کرنا نہیں چاہیے ارے آپ کو کیا معلوم آپ کی بزیلی سے تو یہاں تک نوبت آئی ہے بدلیں گے نہیں تو کیسے بدلے گا ہم کو آواز اٹھانی پڑے گی ہم کو کچھ کرنا پڑے گا کرو جیل میں بیٹھو جتنے کرنے والے باتیں کرنے والے ہوتے ہیں جیسے ہی پکڑے جاتے ہیں دھورا جاتے ہیں ہمت تو ہوتی نہیں ہے باتیں کرنے کی ہمت الگ ہے واقعی ہمت الگ ہے اور بعض ہمت والے ہوتے بھی ہیں لیکن زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں امت کا بھی نقصان ہوتا ہے ان کی اپنی فیملی کا نقصان ہوتا ہے ان کی اپنی زندگی کا نقصان ہوتا ہے دل کی تسلی کے لیے کہتے ہیں ہاں ہم یوسف علیہ السلام کی طرح جیل میں دعوت دیں گے تو باہر علماء جو کر رہے تھے وہ کیا ہے علما درس درست دے رہے ہیں لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں لوگوں کو قرآن سنت کی تعلیم دے رہے ہیں تہارت سے لے کے آگے تک زندگی کے آئلی معاملات اور ساری چیزوں میں رہنمائی دے رہے ہیں عقیدہ منحص سکھا رہے ہیں بولئے کوئی کام ہے یہ کوئی کام ہے کام تو وہی وہ جو ہم کر رہے ہیں حکومت کو بدلنے کا کام تو درست تدریس علمی تعلیم اور اس طرح کی چیزیں اس چھوٹا بتاتے ہیں اپنے کام کو حکومت کے خلاف بغاوت والے معاملات کو بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں اور مجاہد بن جاتے ہیں اور جیسا بعد لوگوں نے کہا گیا اکثر انٹرنیٹ کے مجاہد ہوتے ہی ہے واٹس ایپ کے مجاہد ہوتے ہیں واقعی مجاہد نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کے جب پکڑے جاتے ہیں کیا حال ہے انہیں جیل میں دعوت دے رہا ہوں الحمد لوگوں کو جیل میں عقیدہ ان کا صحیح کر رہا ہوں ان کو نماز سکھا رہا ہوں کئی لوگوں نے توبہ کی کئی لوگ جو ہیں مسلمان بھی ہوئے تو یہ کام باہر نہیں کر سکتا تھا محدود دائرے میں جو کام کر رہا ہے اس سے اگر کوئی کہی کوئی کام ہے کچھ بھی کام نہیں ہے وہی آدمی جو باہر علماء کے اس کام کو غلط بتا رہا تھا کمتر بتا رہا تھا اندر جا کے اسی کام کو بتا کے اپنے دل کو تسلی دیتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں تو یہ باہر کرنے سے کس نے روکا تھا سوچیں حاصل کیا ہے جوانیاں بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہیں بیویاں شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ کی زندگی گزارتی ہیں بچے باپ کے ہوتے ہوئے یتیم کے حال میں پرورش پاتے ہیں کیا ملا کچھ بھی نہیں لحاظ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو اس دور کے نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے علماء کی سنیے ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی کئی لوگوں کو جیل میں جانے کے بعد سمجھ میں آتی ہے کوئی سمجھایا نہیں ہم کو اور سمجھایا لیکن ہم سننے نہیں اس کی بات بعد میں سمجھ میں آتا ہے تو اس کے لیے بعض اوقات عقل آدمی کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے کیونکہ وہ اپنی دھن میں جو چلتا ہے کسی کی سن پا نہیں ہے. نوجوان عام طور سے ایسا ہوتا ہے علما کی سننا چاہیے نسوس کو دیکھنا چاہیے دلائل کیا ہے علما کیوں منع کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. ابو سلام کہتے ہیں قال حضیفت عضی عضی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلتو یا رسول اللہ آپ کے نوٹس میں نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ان نہ کن ہم شر میں مبتلا تھے فجا اللہ قیر اللہ تعالی نے ہم کو خیر عطا کی اللہ خیر لے آیا پنک نفی تو ہم اس خیر میں آج جی رہے ہیں فہل منورا دل قیری رشر تو اللہ کے رسول اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا کالنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے کہا ہاں اس خیر کے بعد شر ہوگا شیر تو اس شر کے بعد پھر سے خیر آئے گی ہاں تو وراء کل خیری شر وہ جو خیر ہوگا جو شر کے بعد آئے گا اس کے بعد پھر سے شر آئے گا کال نام ہاں کل ت کیسے اللہ بھولے دیکھیے صاحب تھے لیکن بہت عقل مند تھے دل کے بھولے تھے لیکن حالات کے اعتبار سے بڑے عقل مند تھے پوچھنے کی چیز برابر معاف پڑ رہا ہے ورنہ ہم فضول چیزوں میں وقت برباد کر دے کی؟ کیسے اللہ کے کی رسول ایسا کیسے ہوگا خیر کے بعد شر شر کے بعد خیر خیر کے بعد پھر شرون ابھی میرے بعد کچھ ائمہ امام کچھ سر، سربراہ کچھ قائد کچھ لیڈر کچھ حاکم ایسے ہوں گے لا تدو نب ہدا جو میری ہدایت سے رہنمائی نہیں لیں گے ولا یا سنو نبی سنتی اور میری سنت کی پیروی نہیں کریں گے میری سنت کا اہتمام نہیں کریں گے میری رہنمائی کی تابے نہیں کریں گے قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثمانِ انسِ اور ان میں کچھ لوگ تو ایسے بھی کھڑے ہوں گے کہ ان کے دل انسانوں کے جسم میں شیطان کے دل ہوں گے اتنے برے ہوں گے وہ انسانی ہوں گے لیکن دل ایسا ہوگا جیسے شیطان کا دل یعنی بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے تمہارے سربراہوں میں دینی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے ہو کالاقل تو کئی کا اس نام یا رسول اللہ ان ادرک خلا کے رسول جب یہ حال میں پاؤں وہ دور میں پاؤں میں کیا کروں میرا عمل کیسا ہونا چاہیے کال تس میں وہ تو امیر جو تجھ پر ہو حاکم تیرا ہو اس کی بات سن اور مان اس کی بات سن اس کی بات مان کوئی آدمی کہہ سکتا ہے نیک ہوگا تو مانیں گے نہیں تو نہیں مانیں گے اسی لیے بعض اوقات جن لوگوں کو حکام کے خلاف بغاوت کرنی ہوتی ہے وہ ان کے لیے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے ان حکام کے اعتماد کو ختم کرنا اور ان کی کمیوں کو اچھال کر لوگوں کو ان کے خلاف کرنا کمی کس میں نہیں ہوتی ہے غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے لیکن ان غلطیوں کو ان کمیوں کو اچھال کے لوگوں کو ان کے خلاف باغی بنانا اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں شر کے دور کی بات کر رہے ہیں سوی پوچھ رہے ہیں خیر کے بعد شر آئے گا ہاں شر کے بعد خیر, آئے گا؟, ہاں خیر کے بعد آئے گا ہاں خیر کے بعد پھر شر آئے گا ہاں کیا کروں تو اس شر کے دور میں آپ بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کچھ تمہارے سربراہ ایسے ہوں گے جو انسانوں کے قالب میں شیطانوں کے قلوب والے ہوں گے بگاڑ ہوگا دور میں کیا کروں اللہ کے رسول تس میں وہ تو امیر امیر کی سننا ماننا یہ نہیں کہا کہ اس دور کو بدلنے کے لیے ریولوشن کرو بدل دو اس کو ہٹاؤ اس کو گھسیٹ کے نکالو دوسرے کو لاؤ اچھے کو لاؤ باقی زب معاشرے کا قیام صالح احتیاط کا قیام مولانا مودودی جو ہیں پوری زندگی اسی میں گئی لیکن کر نہیں پائے نہیں کر پائے اور اس سے پوری دنیا میں اسپیکر کے عام ہونے کی وجہ سے کتب بھی مودوی صاحب سے متاثر تھے ارقوان المسلی بور تو یہ سارے لوگ جو ہیں ان کی ان کے سامنے یہی تھا حکومت کو بدل دو اچھی حکومت لاؤ کیوں انجن اچھا ہوگا تو گاڑی صحیح جگہ جائے گی انجن پہ قبضہ کرو ڈبے اپنے آپ تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے آپ تیار کر پورے معاشرے کو ٹرین پر انجن مل جائے گا ڈبے پیچھے اس کے سارے جاتے اعتبار سے کیا کرو انجن پہ قبضہ کرنے پوری صلاحیت تمہاری اسی میں لگا دو تو ساری صلاحیتیں ان کی لگ گئی حکومت لینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ اور اسم بگاڑ کے دور میں کیا کہہ رہے ہیں کرے امیر اکثر جن کے زہر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو چیزیں برداشت نہیں ہوتی ہیں دل چاہتا ہے کہ کوئی شرح ایسی مل جائے جو اس سے خروج کا راستہ بتا دے ایسی کوئی تشریف ملے جو اس حدیث کو کل عدم کرتی ہو یہ اہل اخواہ کی علامات میں سے ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ کسی طرح سے نصوص کی تبدیل ہو جائے حدیث تو نہیں دوسری حدیث ہے کہ اس کی ٹکر میں یا اس کا معنی کچھ اور نکل سکتا ہے کیا یہ مرض ہے یہ ماننے کا مزاج نہیں ہونے کی وجہ سے ہے دل کھلا رکھے آدمی جو بات سامنے آئے گی مانیں گے کی. کیوں نہیں ہمارے ہی تو نبی ہیں اور کسی ہی بات پڑی ہیں. کی بات تھوڑی نہ ہے مانیں گے تو کیا برا ہوگا کیا نقصان ہوگا اور ہم کو نہیں سمجھتا ہماری نبی کو سمجھتا ہے آپ نے ہم کو بتایا کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا کہ تس میں وہ تو امیر اس دور میں کیا کریں امیر کی سنو اور مانو جو حاکم تمہارا ہے اس کی سنو اور مانو وہ اندوری بادہ دا مانوڑ اگر وہ امیر بعض روایتوں میں مجبور کسی ایسے اور باز وہ اندورا بازار آدہ مالک اگر وہ امیر تیری پیٹ پہ کوڑے برسائے تیرا مال بھی چھین لے تب بھی اس کی سن اور مانو وہی ہے امیر اگر تیری پیٹ پہ کوڑے برسائے ظالم ہو اور تیرا مال چھین لے جسمانی اور مالی اعتبار سے تجھ کو ازیت پہنچائے ظالم و جاویر ہو تو کیا کر بغاوت کر سال معاشرے کے قیام کے لیے سال قیادت لانے کے لیے بغاوت کر کرتے سن اور مان فرما برداری کر یہ حدیث کہاں ہے صحیح مسلم میں ہے ذائق ہونے کا بھی موقع گیا صحیح حدیث صحیح, ہے. صحیح مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سینتالیس جو مکام کے خلاف بغاوت اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو یہ حدیث نہیں ملتی گزر جاتے ہیں اس کو بیان نہیں کرتے ہیں. ان کا سارا وقت نیوز میں جاتا ہے دیکھو پلا جگہ ایسا ہوا وہ حاکم نے ایسا کیا پلا نے ایسا کیا اب جس کو نیوز پڑھنے سے فرصت ملے تبھی تو قرآن و سند پڑے گا مانگ لو بگڑا ہوا ہے حاکم ہیں کتنا ظالم ہے پیٹ پہ کوڑے برسا رہا ہے اور ماں چھین رہا ہے تب بھی کیا کرو فسٹ میں سنو اور مانو بعض لوگوں نے عجیب تعویل کی حدیث کی کہا یہ کہ انفرادی معاملے میں ہے اگر تیرے ساتھ ظلم کرے تو برداشت کر لے اگر عمومی طور پر ظلم ہو تو بغاوت کرو شیخ سوال الفوزان کہتے ہیں ایسی تشریح جو سلف میں کبھی نہیں تھی یہ نئی تشریح ہے ایسی تشریح سلف میں نہیں تھی تو یہ بگاڑ ہے کہ ایک انسان حاکم کے خلاف بغاوت کرے کیونکہ اس سے جان و مال کا نقصان ہوتا ہے مسلمان معاشرہ کمزور ہوتا ہے دشمنوں کے مقابلے میں ظالم حاکم کا ہونا زیادہ اچھا ہے کوئی بھی حاکم نہ اس سے سارا ماحول کیسا ہو جائے گا شیر اور بھیڑی سماج میں جان مال کا نقصان کریں گے جیسا بھی ہونا چاہیے اور ان کو کا حال آپ دیکھیے جنہوں نے ریولیوشن کے نام پر بدل دیا کہاں گئے خوشحالی آئی کتنا خوش تھے لوگ ہاں ماشاء اللہ الحمد اللہ تقابل اللہ کہاں گئی وہ عید مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے ہیں ہر برے حاکم کو ہٹا کے لوگ اس سے بدتر لے آتے ہیں جن بنیادوں پر اس کو ہٹایا جاتا ہے اس سے بدتر بنیادیں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں لہذا یہ حل نہیں ہے یہ حل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حل ہم کو نہیں دیا اور ایک حدیث دیکھتے ہیں یہ بھی صحیح مسلم کی ہے ابن مالک کہتے ہیں یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اس سے کہ یہ نقطہ بہت اہم ہے یہ بہت اہم ہے آؤف ابن مالک کہتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا خیا اور تمہارے اچھے امام امام سے مراد حدیث کے اسلام عموماً حاکم ہوتا ہے الامام العادل حدیث میں جو آیا آج کے سائے میں ہوگا المام مراد مسلمانوں کا ہاکم خیال تمہارے اچھے حکمران وہ ہیں کہ وہ تم ان سے محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں تمہارا ان کے ساتھ محبت کا معاملہ ہو جانب ان کے لیے وہ تمہارے لئے دعا کریں تم ان کے لیے خیر کی دعا کرو شرار تمہارے برے ہیں کہ تم ان سے بغض رکھو نفرت رکھو اور وہ بھی تم سے نفرت کریں نہ یہ ان کو پسند کرتے نہ وہ ان کو پسند کرتے ویلعنون اور تم ان پر لانت کرو اور وہ تم پر لانت بغض رسول اللہ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم تلوار سے کام لے کر ان کا عہد ان کو واپس لوٹا نہ دیں افلا لنا بہم کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے جو ہم نے بیعت کی ہے تار کی اس کو توڑ کے ان کے خلاف تلوار لے کے کھڑے نہ ہو جائیں کیونکہ حاکم سے بیعت ہوتی ہے مسلمانوں کے حاکم سے عوام کی رعایت کی چاہے ہاتھ پر ہو کاغذ پر ہو ہوتی کہ ہم آپ کی فرمابرداری کریں گے ڈاکومنٹیشن تو ہوتا ہے تو کیا اس عہد کو ہم توڑ دیں اور تلوار لے کے ان کے خلاف کھڑے نہ ہوں فقال اللہ کہا نہیں نہیں ماں مفیق مسلح جب تک وہ تمہارے معاشرے میں نماز قائم رکھے ماں اقا مفیق مسلح تمہارے درمیان جب وہ نماز جب تک وہ نماز کو قائم رکھے وہ ادارہ کم شہ تک رہو نہ جب تم اپنے والیوں میں اپنے سربراہوں میں اپنے لیڈروں میں اپنے حکام میں کوئی برائی دیکھو جسے, جسے تم ناپسند کرو فخر اس کے عمل کو برا سمجھو برائی برائی ہوتی ہے اس کو برا دل میں جانو جانولہ لیکن اپنا ہاتھ اس کی فرما برداری سے کھینچو بس یہ ایک اعتدال ہے کہ برائی کو برائی مانے غلط کام دیکھیں غلط ہیں لیکن ناپرمانی نہیں بغاوت نہیں اور کسی اس کی ذاتی یا سماجی برائی کو بنیاد بنا کر لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکانا بھی ابن حجر رحم اللہ نے تحریب و میں خوارج کے ایک فرقے کا ذکر کیا ہے جس کا نام ہے القاعدیہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا ایسے لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں جہاد نہیں کرتے ہیں خروج نہیں کرتے لیکن پبلک کو کام پہ لگا دیتے ہیں القاعدیہ کون ہے کہا کہ یہ سب سے شریر لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں ابن حجر نے کہا ابھی کی بات نہیں ہے ابن حجر نے آج سے سات سو آٹھ سو سال پہلے کہا ہے کہتے القاعدی یا قوارش کا ایک فرقہ ہے جو لوگوں کو حکام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بغاوت کرنے کے لیے بھڑکاتا ہے لیکن خود کبھی میدان میں اترتا نہیں ہے دیکھو کیسا کر دیا اس نے دیکھو حاکم کیا کر رہا ہے کوئی بولنے والا نہیں کوئی روکنے والا نہیں سب چپ علماء کچھ نہیں کر رہے کیا کر رہے ہیں علماء سمجھ بھی نہیں آتا سب بکے ہوئے دل ہیں اس طرح سے بھڑکانا لوگوں کو یہ جو بھڑکانا ہے یہ جائز نہیں ہے منکر منکر ہے لیکن اس منکر کو سیڑھی بنا کر حکام کے خلاف بھڑکانا یہ برا ہے عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات کسی منکر کو دیکھ کے ہر چیز کو جوڑا جاتا ہے حکام سے دیکھ کیا کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سکھایا نہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے جب تو دعا کر سکتا ہے کسی حاکم کے لیے تو کیوں نہیں ماں باپ کو دیکھتا ہے برائیوں میں کیا کرتا ہے لانتیں کرتا ہے بغاوت کرتا ہے دعا کرتا ہے اے اللہ ان کو ہدایت دے ان کو صحیح راستے پر لیا جس سے دل میں اس کے لیے خیر کی طلب ہوتی ہے انسان اس کے لیے دعا کرتا ہے کیوں نہ دعا کرے جب دعا کا موقع ہمارے پاس ہے کہ اللہ ہمارے مقام کو خیر کی توفیق دے شر سے بچا ان کے فیصلوں میں ثابت دے شیطان سے نفس سے ان کو بچائے رکھ دشمنوں سے ان کو بچائے رکھ مسلمانوں کی حکومتوں کی حدود کی اللہ حفاظت کر مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کر ہمارے حکام کو خیر کی توقع دے کیوں نہیں الدین النصیحہ دین خیر خاہی کا نام ہے تو یہ خیر دل میں ہونا چاہیے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث بتایا کہ اگر وہ برے بھی ہوں پیٹ پہ کوڑے برسا رہے ہو تمہارا ماں چینتے ہو تب بھی تم کو ان کے ہاتھ سے ہاتھ اپنا کھینچنا نہیں ہے یعنی ان سے کیا ہوا فرما برداری کا عہد توڑنا نہیں ہے بغاوت کرنا نہیں ہے جب تک کہ وہ نماز کو قائم رکھتے اب سوچئے تو یہ, یہ حدیثیں کہاں ہیں کون پڑتا ہے اس کو لیکن یہ دل بہت سارے لوگوں کے دل کیا ہوتے ہیں جب ایک فلسفہ ذہن پر چھا جاتا ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں آدمی اس پر سے گزر جاتا ہے اور اس کی تعمیل کرتا ہے دور کی کچھ چیز دکھائی یہ بھی ہے لیکن وہ بھی تو ہے نا وہ بھی تو اس کا کیا جواب ہے وَمَلَّ بِمَا عَنزَلَ اللَّهُ یہ تو حبیث ہے, ہے اچھی بات جو اللہ کے نازل کے مطابق فیصلہ نہ کرے کافی ہے یہ لوگ یہاں پر من ہے حاکم کا یہ حکام کے ساتھ ہے جو کوئی اللہ کے نادل کی وے کے مطابق فیصلہ نہ کرے کافر ہیں ایسے بہت سے لوگ جو حکام کے بارے میں اس آیت کو استعمال کرتے ہیں ان کی فیملی میں ان کے ان کی اجازت سے کئی محرمات ہوتے ہیں لیکن اس آیت کا کبھی اطلاع اپنی ذات پر نہیں کرتے ان کے گھر میں ہوگا باپ سے پوچھا جائے گا نکا ہے بڑے بیٹے کا رج جگہ کرے کہ نہیں ڈول تاشا آئے کہ نہیں آئے آپ چلے گا یہ منع کرتا ہے لیکن پھر وہ سنتے نہیں کبھی ان کو کافر کرا نہیں دیتا ہے برابر کھاتا ہے ان کو بولتا ہے اس کی سلطان ہے وہ رجن بچی ہی آدمی اپنے گھر والوں پر رائے ہے اور اسی حدیث میں امام کے بارے میں بھی ذکر ہے اور رجل کے بارے میں بھی ہے حکومت اس کی ہے حکومت اس کی ہے اس کی حکومت میں اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرے وہ کافر اور تیری حکومت میں تو کرے کافر نہیں باپ کو کبھی کافر نہیں کہے گا جائیداد میں حصہ چاہیے نا بھائی اگر اس کو کافر قرار دے تو اس کی جائیداد سے نکل جائے گا نوباپ کو نہیں بولے گا تو یہ جو خلل ہے اصولوں کا بہت سارے لوگ جو ایک چیز حاکم کے لیے اصول بناتے ہیں اپنے لیے نہیں بناتے ہیں حدیث عموم اس کے اندر ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ ان دونوں کفر ہے یہ وہ کفر نہیں جو اسلام سے نکال دے ہاں اگر آدمی حلال کو حرام مان لے دے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر لے اس کے ہلال جس کو آپ کرتے ہیں اگر ایسا کرے تب جا کر علماء نے اس کو تقریب کیے جب بھی بتانے کے بعد ہو سکتا ہے آدمی کو معلوم نہ ہو ہو سکتا ہے اتحاد اس کا غلط چلا جائے تنبیہ کرنے کے بعد اگر نہ مانے پھر اس کے بارے میں تقریب کا فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن کوئی بھی عام انسان جس کو دین کے بنیادی اصول معلوم نہیں وہ تکفیر کرے گا ان نوجوانوں کو عبارت پڑھی وہ آیت پڑھنے کے لیے کہیں تو ٹھیک سے نہیں پڑھیں گے قرآن کو ٹھیک سے نہیں پڑھ پائیں گے حدیثیں نہیں جانتے ہیں لیکن حکام کی تکفیر کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ بہت اہم حدیث ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے تو کہا کہ ہم کو وسیعت کیجیے کہا میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور سننے اور پرمبرداری کرنے کی وصیت کرتا ہوں چاہے تم پر ایک حبشی غلام کو امیر بنایا جائے یہ سیاسی اعتبار سے آپ نے کہا حکومت کے اعتبار سے آپ نے کہا کیونکہ اس کا فساد زیادہ ہوتا ہے اس کا فساد زیادہ ہوتا ہے دیکھیے اس دور میں سلفی دعوت کے لیے ایک بڑا نقصان جو ہے یہ اخوانیت کا ہے دیوبندیت بریلویت ان کی اپنی خرابیاں ہیں لیکن اخوانیت کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان آثرت میں تو ہوتا ہی ہے دنیا میں بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے کتنے نوجوان ہیں اسرار احمد مؤدودی سید قطب نبانی یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں یوسف القرداوی ان کو پڑھ کے ان کو سن کے اسامہ بن لادن ہو یا اسی طرح سے اولقی ہو یا ان کی صف میں جتنے لوگ ہیں ان کو پڑھ کے ان کو سن کے ان سے متاثر ہو کے آخرت تو خراب کیونکہ غلط کام کیا کئی لوگ خودکشی خود کش حملے کیے اور کئی لوگ ہیں جو آج جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دنیا بھی خراب ہوئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جو باہر ہیں ان کی جان و مال کو نقصان ہوتا ہے کتنے غیر مسلم ملک ہے وہاں پر ہم کو مسلمان نہیں چاہیے مسلمانوں کے دشمن لوگ کیوں بن رہے ہیں آپ ٹرین میں سوار ہوں آپ پلین میں جائیں آپ راستے پر گزر رہے ہوں لوگ کیوں نفرت کر رہے ہیں یہ ٹیررسٹ لوگ ہیں یہ سماج کے لیے ضرر ہیں یہاں بلاس، وہاں بلاس، یہاں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا ہوا وہاں ایسا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں کس کی وجہ سے ہوا ہی؟ کچھ زمانے پہلے ہمارے اپنے ملکوں میں یہ حال تھا کہ لوگ مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے طریقے سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے کوئی داڑھی والا بزرگ گزرا تو وہ اس کا احترام کر کے اس کے لیے راستہ دیتے تھے آیا تو بیٹھنے کے لیے جگہ دیتے تھے اپنے گھروں کے فیصلے مسلمانوں سے کرواتے تھے کیوں تھا وہ زمانہ کہاں تھا وہ زمانہ بہت دور نہیں تھا آج ایسا کیوں ہوا کچھ لوگوں کی غلطیوں سے اور کچھ لوگوں کی سازشوں سے ابھی نہیں جی کہیں گے کہ سازش نہیں ہے لیکن سازشیں کب نہیں تھی مسلمانوں کے دشمن کب نہیں تھے موقع کس نے دیا موقع کس نے دیا 9-11 کے بعد سے جو شروع ہوا ہے یہ رکنے کا نام نہیں لیتا ہے تو سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہیں تھی رہیں گی سب آپ سے پیار کرنے والے نہیں ہیں دشمن بھی آپ کے دنیا میں لیکن آپ بیٹھے نہ ان کی گاڑی پہ ان کے بلسفوں کو آپ نے لیا ان کے ٹرینڈ کو آپ نے فالو کیا اور آپ نے اپنا بھی نقصان کیا مسلمانوں کی جان و مال کا نقصان کیا اسلام کے نام کا نقصان کیا اسلام بولتے ہی کئی لوگوں کو غصہ آتا ہے کس کی وجہ سے ان کے سامنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں سماج میں غلط کام کیے بم دھماکے یا اسی طرح سے ایسا یا اسی طرح سے کسی کی گردن کاٹ دی کسی کارٹون کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے علما کی نہیں سینو سنی انہوں نے اپنے دل سے جو کرنا تھا کیا ٹھیک ہے ان کے ایمانی جذبے کو ہم مانتے ہیں لیکن صرف ایمانی جذبہ کافی نہیں ہے سماج میں سماج میں آدمی کو ایسا کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہیے جس سے مسلمانوں کی جانوں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی آگ بڑکا کے مت آنا جاگ اسے دشمن کی خبر لے کر آنا سوچئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگی حالات ہیں لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں جنگ کے حالات بھڑکا کے مت آنا منافق کو آپ قتل یعنی آپ کے خلاف اعتراض کرنے والے کو قتل نہیں کر رہے ہیں منافق کو قتل نہیں کر رہے ہیں کیوں لوگ یہ کہنے نہ لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں کہ کہیں اسلام کا نام اسلام کی دعوت اسلام کی شبیر خراب نہ ہو ہر مسلمان کوئی سوچنا چاہیے کہ میرا کوئی قدم ایسا نہ ہو جس سے اسلام کی دعوت میں رکاوٹ پیدا ہو اور میں آج غلط کر رہا ہوں یہ آدمی مجھ کو کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ مسلمان سے بدلہ لیتا ہے ہمارے یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے لیکن کہیں اقلیت بھی ہو میں یہاں کچھ گڑبڑ کروں گا یہاں میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کروں گا ظلم و زیادتی کروں گا اٹھ کا جواب پتھر سے دوں گا کہیں اور مسلمان قلت میں ہوں گے وہاں ان کے ساتھ بدلہ لیا جائے گا وہ نام سے تھوڑی پکڑتے ہیں وہ تو پوری قوم کے دشمن ہوں گے یہاں نہیں تو کہیں اور وہ کسی کا نام نہیں جانے گا لیکن دیکھا یہ مسلمان ہے تو آپ اپنے عمل سے مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے نفرت کا بیج نہ بوئیں تو یہ جو اس طرح کی حکام کے خلاف بغاوت اور اس طرح کی جتنی چیزیں اس والے جتنے لوگ ہیں معمولی نقصان نہیں ہے یہ کہ لوگوں کا بھائی ان کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے یہ صرف آخرت کی گمرہ ایک آدمی تزو کے میدان میں چلا گیا شرکیات میں کیا درگاہ میں جا کے غلط کام کر رہا غلط ہے اور بڑا غلط ہے شرکیات بڑا غلط ہے لیکن اس کی اس کا اثر جو ہے اس کی ذات تک محدود رہتا ہے سیاسی گمراہی کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ اس سے آخرت کا نقصان تو ہوتا ہے دنیا کا بھی ہوتا ہے جان و مال کا ہوتا ہے اور اسی طرح سے اسلام کی دعوت کو نقصان ہوتا ہے لہذا اخوانیت اور اس طرح کی جتنی بھی سسٹر آرگنائزیشن اس کی ہیں ان کا نقصان بہت بڑا ہے اور اہل حدیث دیوبندیت سے دھوکہ نہیں کھاتا بریلوے سے دھوکہ نہیں کھاتا اقوامیت سے کھا جاتا کیوں قال اللہ, قال رسول دیکھو آیت جہاد کی آئے دیکھو دیکھو حدیث دیکھو اس بارے میں ایسی ہے آدمی دھوکا کھا جاتا है سے پوچھنا پڑے گا ارے علما مجھ دلے بھائی کہاں جا رہے وہاں پر یہ دیکھو پروفیسر صاحب آپ کو سمجھائیں گے اچھے سے اکثر ان کے پاس علما نہیں ملیں گے نوجوان نوجوان اور ان کا ایک گروپ لیڈر ہوگا جو سمجھائے گا سمجھ. اور ایسے انداز میں پیش کرے گا کیونکہ ادھر کی ہسٹری ادھر کی ہسٹری یہاں سے جہاز آئے وہاں سے ایسا ہوا یہ ہوا وہ ہوا گل پور میں ایسا ہوا اور آپ کے سامنے رکھے گا اور متاثر کرے گا آپ کا دل بھی بولے گا ہاں ایسا ہی نہیں ہے اسی لیے تو ہم بولتے ہیں اولما کے پاس جاؤ گے یہ آئے تو آیا تو حدیث تم کو گھما دیں گے تو پہلے سے ذہن میں ڈالتا کہ گھما دیں گے اب آدمی اسی بد کے ساتھ علماء سے پوچھتا بھی ہے بالوں کا جواب آتا لیکن سنتا نہیں کیونکہ جذبات کی آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا گھر کے جھگڑوں میں بھی آپ دیکھیے اصولی بات آپ کریں سمجھ میں نہیں آتی جب کسی کے منفی جذبات کو بھڑکا دیا جائے تو اصولی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی سننے کی پوزیشن میں نہیں رہتی اس کا کیا لیکن وہ اس کے پار نہیں دیکھ پاتا ہے کہ اس کے لیے اگر نوٹ کھڑا ہوگا تو اس کے بعد نقصانات کیا ہے اس سے بڑا شر ہے اس کو مٹانے کے لیے تو کھڑا ہوگا اس سے بڑا شر تو پیدا کرنے والا بن جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی آیا مسجد میں پیشاب کرنے لگ گیا صحابہ اس کو مٹانے کے لیے اٹھے ماں ماں کیا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا دعو ولا تجریم چھوڑ دو سو مت ڈانٹو مت روکو مسجد میں پیشاب کر رہا ہوں ان کر نہیں ہے سماج میں پیشاب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے گندگی برائیاں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن مسجد میں آ کے کر رہا ہے اللہ کے نبی سرزمرے مت روکو چھوڑو اس سمجھ میں نہیں آتا جب پارے ہوا تو آپ نے بلایا اس کو اور پیار سے سمجھایا مسجد پیشاب کرنے کی گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے مسجد اللہ کا ذکر کرنے قرآن کی تلاوت کرنے اور نماز پڑھنے کی جگہ ہے سمجھا کہ اس کو بھیجا علماء نے کہا کیوں ایسا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کو روکنا چاہیے تھا نا لیکن کیوں نہیں روکا اگر آپ روکتے تو ایک گندگی امام نوئی نے بھی یہ بات کہی اگر آپ روکتے اسی وقت میں تو وہ گندگی جو ایک کونے میں ہے پورے پوری مسجد کے اور زیادہ حصے میں پھیل جاتی پیشاب کرنے والا اس کو گسیٹنے سے کھینچنے سے اس کا پیشاب ایک کونے میں رہنے کے بجائے اب تو شروع ہو چکا ہے پیشاب کر ہی رہا ہے گندگی تو ہو چکی اب انتخاب اس میں نہیں ہے کہ گندگی ہو یا نہ ہو اب انتخاب اس میں ہے کہ گھٹے یا بڑھے بعض اوقات منکر کو روکنے والے گندگی کو بڑھانے والے بنتے ہیں اس حدیث یہ بات معلوم ہوتی ہے گندگی کو بڑھانا نہیں ہے آپ کی کوشش گندگی کو بڑھانے والی نہیں بننا چاہیے اور اکثر اس طرح کی مینٹالٹی رکھنے والے نوجوان ہوتے ہیں اتنی بصیرت ہوتی نہیں ہے اتنی باتیں سمجھ بھی نہیں آتی ہے استمباد کی سلائی تو چوپٹ ہوتی ہے ہو یہ آئے تھے اس کا کیا جواب دیں گے استعمال اس میں ایسی جیسے آدمی کہ ہاتھ اب نکل جائے ہاں چوری لے کے نکل جائے جو بھی مارکیٹ میں ملے چوری کیا پکڑا اس کے ہاتھ کاٹ دیا اللہ کا حکمر آیت میں لکھا ہوا ہے ہاکم ہاکم نہیں جمع کر دے ہے سب کا کتاب سب سے کتاب ہے حکیم السلام سب کے لیے آئیڈیا ہوما سب کے لیے کیا ایسا کریں گے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس آیت کی تدبیر کیسے ہوئی نبوی دور میں کیا صحابہ چوریا لے کے گھومتے تھے سب کے ہاتھ کاٹتے تھے یا قاضی کے فیصلے کے بعد اس کا نفاذ ہوتا تھا اب آیت میں تو وہ نہیں ہے اس کے لیے اور بھی علم کی ضرورت ہے دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں یہ بہت اہم نکتا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے میں تفصیل سے اسی لیے سمجھا رہا ہوں اس نے کہ یہ آج کے دور کی مصیبت ہے نوجوان سب بڑی آسانی سے انٹرنیٹ سے کوئی نہ کوئی اس کو مل جاتا ہے اور اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے پھر وہاں سے سنتا بھی نہیں پوچھتا بھی نہیں پوچھتا بھی نہیں کیونکہ اندر ہی اندر اس کا پیڑ پودا پیڑ بنتا رہتا ہے اور کہیں نہ کہیں دل میں ایک چور ہوتا ہے کہ پوچھوں گا تو سمجھائیں گے اور سمجھنا پڑے گا دل میں اس کو مزہ بھی آتا رہتا اس کا اس فکر کی ایک وہ لا کی طرف اپنی طرف کھینچتا ہے اور آدمی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور دل نہیں چاہتا ہے کہ کوئی سمجھایا اس کو اس نشے سے نکلنا نہیں اور ایک بدگمانی بھی دل میں ہوتی ہے اور نہ کسی طرح سے مجھ کو روک دیں گے کچھ نہ کچھ بولیں گے یہ حدیث بتائیں گے وہ آیت بتائیں گے اور روک دیں گے مجھ کو اور وہ اس کو اچھا لگتا ہے فیصلہ پہلے نہیں ہونا چاہیے تحقیق کے بعد میں اہل حوال کا طریقہ یہ ہے پہلے طے کر دیتے ہیں صحیح کیا کی ہے پھر دلائل لوٹے اس کی سپورٹ کے لیے اہل حق کا طریقہ یہ ہے دلائل پہلے جمع کرتے ہیں اس سے جو سامنے آتا ہے اس کو لیتے ہیں تو یہ بہت اہم چیز ہے سننے اور ماننے کی فرما برداری کی تم کو نصیحت کرتا ہوں چاہے حبشی غلامی ہو تم پر امیر بنایا جائے اس لیے کہ جو میرے بعد مزید جئے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا بہت اختلاف دیکھے گا صرف اختلاف نہیں دیکھے گا اختلافن کقیرات دینی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے اختلافات ہوں گے پیال کمب سنتی آپ دیکھیے آپ نے پہلے سم کو ذکر کیا حاکم کی اس کے بعد اپنی سنت کی طباع اور صحابہ کی خلفہ راشدین کی پیروی کی بات کیا لیکن پہلے آپ نے وارننگ دے دی کیونکہ سیاسی اختلافات دیکھو گے سیاسی مسائل دیکھو گے بگاڑ آئے گا نقصان ہوگا کیونکہ اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے اس میں جان مال کا نقصان اور دین کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے تو پھر آپ نے کہا کہ اس دور میں جب تم اختلافات دیکھو گے کیا کرنا ہے فعال سنتی سنکلفا محدین اور روشنی اس بگاڑ کے دور میں اختلاف کے دور میں تم کو کیا کرنا ہے تم کو یہ نہیں کہنا ہے اختلاف کہ اختلاف امت رہا لوگوں نے کیا کہا امت کا اختلاف رحمت ہے چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو اشاری ماتوریدی یا وہ فکری اعتبار سے ہو چاروں امام یا اسی طرح سے تصو کے اعتبار سے ہو اس میں بھی چار امام چار سلسلے کادری نسبی سہواردی چشتی بگی سارے طلباء جتنے بھی ہیں یہ سب کیا, کیا, کیا ہیں یہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں اور دین کے سمجھنے کے داو ہیں سب صحیح ہیں اپنی اپنی جگہ سب ٹھیک ہے یہ جو حدیث ہے بتا رہی کہ بعد میں جب تم اختلافات دیکھو گے تو اس اختلاف کے دور میں اس اختلاف کو تسلیم کر کے خاموش نہیں رہنا ہے بلکہ تم کو دیکھنا ہے کہ واقعی صحیح کیا ہے اور اس کی پیروی کرنا ہے لیکن پیمانہ کیا ہے عقیدے عبادات اخلاقیات منحج اس میں جو بھی خرابی والے معاملات ہوں گے اس میں تم کو را کیا راہ اپنانی ہے فعال کم سنتی خراب دیکھو گے فعال کم سنتی و سنت القلفۂ اس دور میں اختلاف کے دور میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت اور میرے خلفا راشدین کی جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کا اہتمام کرو اس کی پیروی کرو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ خلف راشدین کو جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کا ذکر کیا اس میں بعض علماء نے کہا کہ یہاں سنت واحد ہے اسی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلف راشدین الگ, الگ الگ راستے پر نہیں تھے ایک ہی ای راستے پر تھے تو آپ نے ان کو جوڑا میں اسی راستے پر ہوں اور میرے راستے پر خلف راشدین ہے، ان کے طریقے کو اپناؤں اس لیے کہ سنت یہاں واحد ہے اور کہا کہ آپ نے خاص طور سے ان کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ بہت سارے اشتہادات بعد میں کیے تو امت اس کو قبول کرے چاہے وہ جنگی اعتبار سے حکومتی اعتبار سے فیصلے ہوں یا بہت سارے مسلمانوں کے معاشرتی فیصلے ہوں تو مسلمان ان کی بات کو مانیں اس لیے آپ نے ان کا ذکر کیا کہ میری سنت اور میرے کو راشدین کی سنت چاہے وہ جمع قرآن کا معاملہ ہو یا اس طرح سے بہت سارے احکام جنہوں نے نپال اس کا کیا بعض علماء نے کہا یہاں پر وہ سنت القلفا جو آ رہا ہے کہ وہ سنت القلفا الماہدین کہ کہ سنت واحد ہے یہاں پر اور خلفا راشدین کی سنت ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خلفاء کے فیصلوں کو بعض صحابہ نے ترتیم نہیں کیا علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالم نے جب مرتد لوگوں کو جلایا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جب ہوا تو کہا کہ اگر میں ہوتا تو یہ نہیں کرتا بلکہ میں قتل کرتا کیوں اس سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا بالنار بنا اور آگ سے جلانے کا عذاب آج کرب ہی دے سکتا ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا من بدل دین فقتلو جو اپنا دین بدل دے مرتبہ ہو جائے اسے قتل کرو تو قتل کو کر سکتے ہیں جلا نہیں سکتے حتعلی کو یہ بات پہنچی تو کہا کہ صدق ابن عباس ابن عباس نے سچ کہا صحیح ان کی بات اپنی بات کی تعویل نہیں کی مطلب ان کی بات کو تسلیم کر لیا ان کی بات صحیح ہے تو ابن عباس نے یہاں پر یہ نہیں کیا کہ حسلی نے فیصلہ کر دیا مان لو بلکہ انہوں نے اس کے مقابلے میں حدیث پیش کی تو شیخ شیخ المبانی کہتے ہیں کہ یہاں سنت الخلفاء خلفہ الراشدین سے مراد وہ ہے کہ متفقہ طور پر خلفا میں جو چیز تھی کسی نے کسی کو کانٹروڈکٹ نہیں کیا اگر تو اس کو مانا جائے گا جو متفقہ طور پر خلفا راشدین میں جو چیز معمول بھی تھی اس کو مانا جائے گا اگر ان میں اختلاف ہوتا ہے جیسا کہ حضرت علی نے خود حضرت عمر کے فیصلے کو رد کیا ادب کے ساتھ مجنونہ کا کین حضرت عمر نے مشورہ کر کے فیصلہ دیا ایک پاگل عورت ہے جنا کا احتکاب اس نے کیا تو کہا اس کو سنسار کرو رجم کرولی نے جب دیکھا کہ اس کو لے جا رہے ہیں رجم کرنے کے لیے پوچھا کیا ہے تو کہا کہ اس کو رجم کرنے لے جا رہے ہیں پاگل عورت ہے واپس لے چلو کے پاس لے آئے کہا اے منین کیا آپ کو حدیث معلوم نہیں تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے نابارغ بچہ جب تک احتلاب نہ ہو سویا جب تک کے جاگے نہیں اور پاگل جب تک اس کی لوٹ نہ آئے اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے جب گناہ کا قلم ہی نہیں تو سزا کا قلم کیوں تو حضرت عمر نے اس عورت کو چھوڑ دیا اپنا فیصلہ جو نافذ کیا ہوا تھا واپس لے لیا لیکن کس کے کہنے سے حضرت علی کے نے کہا خلفا راسدین کی بات ماننا اس لیے چلتا ہے یعنی معلوم یہ ہوا کہ خلفہ کے فیصلوں کو بھی صحابہ سنت پر پیش کرتے تھے یہ صرف اہل حدیث کا طریقہ نہیں ہے یہ صحابہ کا طریقہ ہے اس وقت حضرت علی خلیفہ نہیں تھے لیکن انہوں نے اس کو پیش کیا سنت بار سنت کے برخلاف کتاب و سنت کے برخلاف اس کو تسلیم نہیں کریں گے لیکن حضرت علی نے بغاوت نہیں کیا حضرت مر دونوں میں فرق ہے ان کا احترام باقی رکھا ما فہسی باقی رکھی لیکن کہا کہ ایسا ایسا ہے بازار میں جا کے لوگوں کے سامنے ایسا نہیں کہا بڑکایا نہیں ہے تمر کے بارے میں دیکھو کیا ہو رہا ہے ایسا نہیں کیا بلکہ جا کے براہ راست بات کیا اسی لیے بات لوگ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ افضل الجہاد کلیم تو حق ان سلطان جابر, جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا بڑا جہاد ہے افضل جہاد ہے تو میں نے کہا ام دا جاب بادشاہ کے سامنے بازار میں نہیں انٹرنیٹ پہ نہیں جس کو करनी کرنی ہے جس کو بتانا ہے اسے تو بتا رہے نہیں اور ساری دنیا میں آپ بتا رہے ہیں آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں آپ سوچیے آپ کے پاس کوئی اقتدار نہیں کوئی طاقت نہیں آپ کے پاس آپ کو برداشت کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی کسی غلطی کے بارے میں ساری دنیا میں پورے محلے میں کہیں آپ کیا کہو گے اس سے اللہ کے بندے مجھ سے بتاتا اگر تیری بات صحیح تمہیں مان لیتا اگر غلط پہمی تو دور کر دیتا تو وہ جس کے پاس طاقت ہے آپ ایسا کرو گے کیا ہوگا نقصان ہوگا اور اس سے مسلمان حکومتیں دوسروں کے سامنے کمزور ہوتی جو اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں لہذا دشمن تو چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری اور میرے خلفہ راشدین و محدود ان کی پیروی کرو تو یہ بھی مشروط ہے کتاب و سنت سے اگر کوئی دلیل اس کے برخلاف ملتی ہے تو تب بھی کتاب و سنت کی پیروی کی جائے گی لیکن صرف کا اور صحابہ کا خلف راشدین کا احترام رکھا جائے گا اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے جب ایک مسئلے میں کسی نے کہا آپ کے والد صاحب تو ایسا کرتے تھے تو کہا کہ ہاں میرے باپ کا طریقہ زیادہ صحیح ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ اس کے بعد لائق ہے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے کیا ہے ایسی کئی مثالیں ہم تو صحابہ سے ملتی ہیں کہ وہ خلف راشدین کو مانتے تھے ان کا احترام کرتے تھے تابے سب کچھ کرتے تھے کسی مسئلے میں ایسی بات ہو جائے اشتہار کچھ ایسا ہو جائے جو کتاب سنت سے ہٹ کے ہو تو تنبیہ بھی کرتے تھے لیکن بغاوت نہیں کرتے تھے اور یہی طریقہ اہل حدیث کا ہے یہی طریقہ سلفی منہج میں ہے کیونکہ یہ سلف کا منہج ہے تو بعض وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں صحابہ کی نہیں مانتے اس حدیث کی مخالفت ہے نہیں اس حدیث کی مخالفت نہیں ہے ان کی باتیں مانی جائیں گی لیکن یہ کتاب وطنت سے اگر کوئی بات ایسی ہے ان کا اشتہار ہے مشتد اگر خطا بھی کر جائے تو ایک نیکی اس کو ملتی ہے مشتحد اگر خطا بھی کر جائے ایک نیکی اس کو ملتی ہے تو آپ نے فرمایا تمسکو نوازد اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اختلاف کے دور میں چاہے وقت اختلاف کسی بھی نوعیت کا ہو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت اور سلف کے منحص کی طرف رجوع کریں اختلاف کا حل کیسے کیا جائے میری عقل تیری عقل میرا فلسفہ تیرا فلسفہ یا دونوں راضی ہو جائیں ایک دوسرے سے محبت کا پیغام دے کر دونوں کو اپنا لیں کیا کریں سب اپنی جگہ ٹھیک اختلاف کے دور میں کرنا کیا ہے اختلاف کے دور میں ہم کو سنت اور سلف کی طرف رجوع کرنا ہے عَلَيْكُم بِسُنَّتِ سنت وَسُنَّتِ خصوصاً سال ہیں جس میں پیدائش کا دن نہیں منایا گیا لکھنے والوں نے لکھا کہ ان پر بہت صدمہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تو کیا وہ عید نہیں مناتے تھے نئے کپڑے نہیں پہنتے تھے ہنستے نہیں تھے یعنی اتنا تیس سال تک سب ما رہا اور پھر بعد میں تابعین تھوڑا ان کو بھی رہا انہوں نے بھی نہیں بنایا تو سوچنے کی چیز ہے کہ اس طرح کی کر کے بدعات کو اپنے لیے حلال کرنا کون سا صحیح طریقہ ہے تو اس دور میں جو آج کئی بدعات ہیں اس کے رد کے لیے اس منہج کی طرف اور ان کے تعامل کی طرف لوٹنا یہ ہم کو گمراہی سے اور اختلاف سے نکال دیتا ہے صحابہ کیا کرتے تھے سلب کیا کرتے تھے تو تمہارے لیے میرا طریقہ اور میرے خلپائے راجدین و محدین کا طریقہ ہے تمت کو اسے تم مضبوطی سے تھامے رہو اور ڈاڑوں سے پکڑ لو وہ مقدس اور خبردار نئی نئی چیزوں سے بچو محدتا اس لیے کہ ہر نئی چیز بداط ہے وہ کل بداطل براد اور ہر بداعت عمراہی ہے اس وصیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کی تقوا حاکم کی ماتحتی چاہے وہ کیسا بھی ہو اس کی ماتحتی اور پھر سنت کی اتباع سلف کے منہج کی پیروی اور بدعات سے بچنا اس کی تلقیم کی اخیر میں آپ نے بتایا کہا کہ وہ کل براج ان براد ہر براج گاہی ہے دین میں نیا کچھ مت نکالو نہ قائد کے اعتبار سے نہ عبادات کے اعتبار سے نہ کسی اعتبار سے سے بھی معلوما کہ دین میں بدات ہوتی ہے ٹرین میں سفر کرنا فلائٹ میں ہس کو جانا یہ دین نہیں ہے یہ وسائل ہیں یہ دور کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں اس زمانے میں سواریاں کچھ اور تھی اس زمانے میں سواریاں کچھ اور ہیں تو اب ان کا استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے وہ جائز ہے. لیکن دین میں होती ہوتی ہے تو بداعت دین میں ہوتی ہے تو بارہ لوگ جو ہے بداخ کو بچانے کے لیے کہتے ہیں پھر حج کے لیے پلین میں جاتے ہیں وہ بھی تو ہے تو مقصود یہ نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ دو مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بدارتھ پیش کر رہے ہیں اس کو مان لو اگر کوئی آپ بھی کہ اچھا ایسا ہے کیا ٹھیک ہے آپ سے بند کر دیں گے آپ بھی بند کرو سنے گا وہ تو اس کا استدار ہی غلط ہے وہ ماننے کے لیے نہیں بول رہا ہے وہ اپنی غلط کو حلال کرنے کے لیے بول رہا ہے تو آپ نے کہا کہ خبردار نئی چیزوں سے بچو الامور جو یہاں کہا گیا ہے امور میں دو طرح کے ہیں ایک دینی امور اور دوسرے دنیوی امور یہاں دینی امور کی بات ہے ورنہ دنیوی امور کے بارے میں آپ نے فرمایا انتم دنیا کو تم اپنے دنیوی امور کو زیادہ بہتر جانتے ہو تو جو چیزیں ٹیکنالوجی سے متعلق ہیں اور اس طرح کی جو تدبیر ہوتی ہے تعبیر النقل اس کی ایک مثال ہے کھیتی باڑی اور کپڑے سینے کا طریقہ اور گاڑی چلانے اور بنانے کا طریقہ اور ساری چیزیں ان میں انسان آزاد ہے کہا کہ ان تم آدم امور ہی دنیا کو تم اپنے دنیوی امور کے بارے میں زیادہ باخبر ہو تو دنیوی امور کو آپ نے اس سے باہر نکال دیا اس حدیث کو اب بچے کون سے امور دینی تو بدعات دینی امور میں آتی کی دنیوی امور میں نہیں دوسری بات یہ کہ آپ نے پرما کلاتین بولایا تھا ہر بدات گمراہی ہے اس حدیث کی لپیٹ میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری بدعت بدعات حسنہ ہیں ادھے ملاد نبی کیا ہے بدت ہے مانتے ہیں لیکن حسنہ ہے فلان چیز حسنہ ہے حسنہ نام کی کوئی چیز دین میں نہیں آپ نے کیا فرمایا ہر بداعت گمراہی وہ ہدایت نہیں وہ ہسنا کیسے ہوئی جو دلالہ ہو بتائیے وہ بھلائی کیسے ہو سکتی جو گمراہی وہ حق نہیں ہو سکتا ہے جس کو دلال کہاو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے بعد گمراہی کسی اور کیا ہے تو معلومات کیا تو چین حق ہو گیا تو بلالا ہو گیا تو جس کو دلالا کہا گیا وہ حق نہیں ہے تو کل بدا تن بلال وہ کل دلالت ان نار جیسے کہ نسی کے رواج میں ہے ہر گمراہی کا انجام کیا ہے جہنم تو اس لیے بدا میں یہ تقسیم کرنا کہ کچھ بدایتیں اچھی ہوتی ہیں اور کچھ بدایتیں بری ہوتی ہیں اور تقسیم کی بنیاد کیا ہے جو سنت کے خلاف ہو برا ہوتا ہے بعض لوگوں نے جو کتابوں میں لکھا ہے جاق وغیرہ اس طرح کی جو بھی کتابیں ہیں یا لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جو چیز سنت کے خلاف ہو وہ کیا ہے بداس تو بھائی عید کے دن اذان دینا کہاں سنت کے خلاف ہے کون سی سنت کے خلاف ہے اگر یہ آپ جس سے سنت کی مخالفت ہوتی ہو تو کس سنت کی مخالفت ہوتی ہے اس کو برا بولنے کی وجہ کیا ہے جب پانچ وقت کی اذان ہوتی ہے تو عید کی اذان کیوں نہیں ہوتی کوئی آگے کہے کہ چلو کر لیتے ہیں ازان دے لیتے ہیں گاؤں کے لوگ وقت پہ نہیں ہوتے ہیں عید کی اذان دیں گے کیا اس کو اجازت دیں گے بوڑھے لوگ کیا کہیں گے جمع کر کے کہ کہاں سے نیا نکالا تو بس اچھا ہے کلو دلالہ نہیں ہے یہ کیا ہے یہ کے حسنا جیسے عید ملاد النبی دو عیدیں تھیں ایک اچھی ہم لوگوں نے شروع کر دی ویسی ازان بھی پانچ ہوتی ہے عید کے دن ایک بڑھا دیں گے کیا مسئلہ جب عید بڑھا سکتے ہیں تو ازان کیوں نہیں کبھی کے دن کیوں نہیں تو گے ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں وہ لوگ کیا کہیں گے اور ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہیں بھی نہیں دیکھا ہم نے کہیں بھی نہیں ہوتا ایسا تو اسے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے آج کے دور کے معاشروں کو تم بدا بنا اس کے لیے بنیاد بنا سکتے ہو ہم اگر نبوی معاشرے کو بنیاد بنائیں تو تم کو کیا اعتراض ہے اس اچھے معاشرے میں نہیں ہوتا تھا یہ ہم بول رہے ہیں تو تم بول رہے ہو اچھا ہے بنا کا ہے اور تم دلیل بنا رہے ہو کہ ہمارے معاشرے جو آج جتنے بھی ہیں ملکوں کے ان میں کہیں نہیں ہوتا یہ تو یہ معیاری ہے یا وہ معیاری ہے ہمارے پیمانہ وہ ہے کہ یہ ہے تو اس بنیاد پر اس کو رد کر دیں گے تو ہم اس بنیاد پر اگر رد کر دیں تو کیا غلط ہے صحابہ نہیں کرتے تھے تو بدات کے کے لیبل کے تعداد اتنی ساری بدات لوگوں نے داخل کر دی کہ اس کی اس کی گنتی مشکل ہے لہذا اس حدیث میں کئی باتیں ہم نے دیکھی جو بہت ہی اہم ہیں ایک اللہ کا تخوا جو اصل ہے ساری خیر کے لیے دو سن حکام کی کے خلاف بغاف نہیں کرنا سننا ماننا اگرچہ ان میں کچھ عیوب اور کمیاں ہوں تین سنت کا لزوم سنت کی اتباع کرنا خصوصاً اختلاف کے دور میں سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنا نمبر چار منہج خلفہ راشدین کی پیروی کرنا اور اس کے عموم میں صحابہ کیونکہ ما انا علیہ و اصحاب میں صرف خلفاء نہیں ہے میں ایک تعمیم ہے لیکن یہ خاص ہے اس میں خلفۂ راشدین کا ذکر ہے لیکن ہم کو اصول اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے اس میں سارا عموم آ جاتا ہے انارے میں اور پانچ بدار سے اتنا کرنا چاہیے کیونکہ بعد کے دور میں اختلاف ہوگا تو بدار بھی جنم لیں گی تو ان اس دور میں ہم کو بدار سے بچنا ہے سنت کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پہن اور اس کی تعمیل کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق توفیقہ فرمائیں اور اللہ رب العالمین مسلمان نوجوانوں کو انحراف سے بچائے اور اسلام اور مسلمانوں کی جان و مال کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے شبہ اسلام کا وعدہ اللہ نے کیا ہے حدیث میں جیسا آیا اسلام ہمیشہ غالب رہتا مغلوب نہیں ہوتا لیکن مسلمانوں کی جان و مال مختلف ادوار میں خطرے میں ہوتی ہے اللہ رب العالمین مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائیں اکوطفی اللہ حلی و بس شکریہ محترم کو ایک اعلان آپ لوگ سماج پر مان شروع میں اعلان کیا گیا تھا کہ کل سے درد سے مغرب کے بعد شروع ہوگا کیونکہ وقت کم پڑ رہا ہے آج بھی دیکھیے صرف ایک حدیث ہوئی ہے بس بیس حدیث ہیں بیس دن گویا کہ ہم کو چاہیے ہے کہ نہیں ہے آج بھی ایک حدیث ہوئی ہے تو بہرحال کل سے انشاءاللہ مغرب کے بعد درد شروع ہو جائے گا ہمارے جو احباب یا متعمل نہ آ سکیں ان فیس بک پر بھی نشر ہوتا ہے اور جو جبیل داوا سینٹر گروپ ہے اس کے اندر بھی نشر کر دیا جائے گا بعد میں سن سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ شیخ سے کچھ استفادہ ہو جائے گا کیونکہ ایک گھنٹے سے تشنگی نہیں بجتی ہے دل چاہتا ہے کہ اور سنیں شیخ سے اور سنیں تو اس لیے جتنا بھی ہو سکے تو انشاءاللہ کل سے مغرب مگر بعد شیخ کا درس ہوگا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے اور اللہ ہرب الامن ہم سب کی افاظ فرمائے شیخ کے فرمائے اور علم و عمل سے اللہ تعالیٰ دنیا کو مستفید بنام اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ